یہاں سے اللہ رب العزت منافقوں کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ جب اسلام کے واضح دلائل ان کے سامنے آئے لیکن نفاق اور گمراہی کی وجہ سے اس میں یہ پنسے رہیں اپنی گمراہی میں اور اپنے نفاق کے اندر تو اسلام کے واضح دلائل ان کو فائدہ نہیں دے سکے یہاں سے اللہ رب العزت اسلام کی جو واضح دلائل ہے اس کی مثال ایک آگ کے ساتھ روشنی کے ساتھ اللہ دے رہے ہیں یہاں سے کا مت علوم کا ذهب الله ادوت مح الب اللہ منورحمۃ الحمف ظلمۃ اللہ رب الزت یہاں ایک مثال دے رہے ہیں کہ اسلام کے جو واضح دلائل ہے وہ ان کے سامنے آتے رہیں اور یہ سنتے رہیں اور ان کو سمجھتے رہیں مطلب یہ ہے کہ کفر کے جو ظلمات ہیں وہ دور ہو گئی اور یہ قریب ایمان ہو گئے لیکن نفاق اور گمراہی کی وجہ سے جس میں یہ پنسے ہوئے تھے تو پھر نفاق نے ان کو واپس کینچا اپنے نفاق کے اندر اور نام کی جو واضح دلائل ہے جن کی مثال ایک روشنی جیسی ہے اس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکے تو اللہ رب العزت ان کی یہ خرابی بیان فرما رہے ہیں کہ الا اک اللہ نشتر الدولہ یہ منافقین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے الاقا یہ منافقین الذین وہ لوگ ہیں کش طرح وہ بلا جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو بالخدا ہدایت کے مقابلے میں یعنی ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اس لیے کہ گمراہی کے راستے میں ان کو اپنی خواہشات نفسانی پہ چلنا ہوتا ہے اور اپنے خواہشات نفسانی پہ یہ چلے ہیں اور اپنے خواہشات نفسانی کو مانتے ہوئے جو ہدایت کا راستہ تھا ان کو انہوں نے چھوڑ دیا اسلام کا راستہ تھا اسلام کے دلائل تھے ان کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کر دیا لیکن یہ ایک تجارت یہ کیلے ہیں گویا کہ انہوں نے سودا تو کر لیا لیکن اس سودا کرنے میں اللہ ربرض فرماتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا ان کو یا فائدہ کتنا ہوا کیا فائدہ انہوں نے اٹھایا اللہ ربض الفرماتے ہیں فرما ربحت تجارت ان کی تجارت نے کوئی نفع نہیں حاصل کیا نہ ان کو اس تجارت سے کوئی نفع حاصل ہوا اور میں اکاندین اور اللہ فرماتے ہیں یہ صحیح راستہ ان کو نصیب نہیں تھا اور یہ محتدین نہیں تھے یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے یعنی اللہ کے علم میں اللہ رب العزت کو اس چیز کا علم تھا کہ یہ لوگ عظی گمراہ اور انہوں نے ہدایت نہیں قبول کرنی اور ہدایت کی طرف نہیں آنا تو اللہ کے علم میں یہ معتدین نہیں تھے ہدایت پانے والے نہیں تھے اسی وجہ سے اللہ نے ان کے اندر پنسا کے رکھا اور ہدایت کی روشنی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی کیونکہ جو ہدایت ہے اس سال علوب مطلوب تک پہنچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے باقی جو ہدایت ہے جو پہلے بات ہو چکی تھی اراۃ الطریق یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہوتا ہے اور اسی طرح یہ صحابہ کا کام تھا ہاں دعوت اسلام وغیرہ دعوت کی جو طریقے ہیں یہ صرف اور صرف ان ہدایت کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کہ وہ اس ساد علاطب نہیں ہے بلکہ وہ اراۃ الطریق ہے اراۃ الطریق انبیاء انبیاء کی جو ورسہ ہے علما وہ اراۃ الطریق کرتے رہتے ہیں لیکن اراۃ الطریق کا جس کو اللہ چاہے اس پہ اثر ہوتا ہے جس کو اللہ نہیں چاہتا اس پہ اثر نہیں ہوتا ایسال الامطلوب یہ اللہ کا کام ہے کبھی انسان کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں وہ موصول المطلوب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کی نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی اللہ کے علم میں تو وہ اس کو ہدایت نہیں ملتی جتنی مرضی اس پہ کوشش کی جائے اسی گمراہی میں رہ جاتا ہے. اللہ رب العزت یہاں سے مثال دے رہے متعلوم ان کی مثال کہ ان کی مثال منافق ہوگی کمت علی اس شخص جیسی مثال ہے استعوق نارن جس شخص نے آگ لگا کے بیٹھا ہو اور آگ لگائی ہو جب آگ بڑک اٹھتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے ارد گرد روشنی پھیلتی ہے اللہ فرماتے خلما از جب اضاعت آ جاتا ہے اس رات کے اندر اس آگ سے جب نور یا روشنی پھیل جاتی ہے ما ماہ یعنی اس کے ارد گرد تو کیا کرتے ہیں اللہ رب الجحب اللہ بنورہم اللہ لے جاتا ہے ان کی نور کو غطہ رکھا فی ظلمات اللہ وسلم ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ان ظلمات میں اندھیروں میں اور اس میں یہ دیکھ نہیں پا رہے تھے کس کو راستے کو یعنی ان کو پھر راستہ نہیں ملتا اسی ظلمات میں یہ رہ جاتے ہیں یہاں اللہ نے مثال دے دی ایک ہے ظلمات اور ایک ہے کیا ما ماحول اور ساتھ مور کا ذکر ہے یعنی اسلام کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی جگہ پہ آگ لگی ہو اور آگ سے روشنی ارد گرد پھیلتی ہو اور لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اسلام کی مثال بھی ایسی ہے یعنی آگ کی جو روشنی ہے یہ اسلام ہے اسلام کے دلائل ہے اس سے لوگ کیا کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا کر اپنا جو ہدایت کا راستہ ہے وہ پا جاتے ہیں انسان اندھیرے میں جا رہے جہاں آگ بڑھ اٹھے اور وہاں روشنی پھیل جائے تو راستہ خود بخود معلوم ہو جاتا ہے اور انسان آسانی سے وہاں سے گزر سکتا ہے اور راستے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی یہی مثال کس کا ہے اسلام کا ہے اسلام کی دلائل جب آتے رہے اور بندہ سنتا رہے تو راستہ کھلتا جاتا ہے راستے میں کوئی اندھیرا نہیں ہوتا اس راستے پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا اللہ رب العزت اس کی یہ مثال دے رہے اور پھر جب انہوں نے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس روشنی کو روشنی نہیں سمجھا تو اللہ رب العزت نے کیا کہا ذہب اللہ نور اللہ ان سے یہ نور لے کے گئے اور اللہ نے یہ نور ان سے لے لیا کیا مطلب ان کو اسی اندھیرے میں رہنے دیا اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی کیونکہ ان کے اندر مادہ ہدایت پانے کا نہیں تھا وہ اور اللہ نے ان کو ترک کیا چھوڑ دیا پھر ظلم یعنی اندھیروں کے اندر ایسا اندھیرا لا سروم جس میں یہ دیکھ نہیں پا رہے تھے اور ان کو راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ نے واپس ان کو کفر کے اندر گمراہی کے اندر منافقت کے اندر اللہ نے ان کو گسیٹ دیا اور اس میں رہنے دیا اللہ نے ان کو اسلام کا راستہ پہ چلنے کی کیا نہیں دی توفیق نہیں دی یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اضواعت عربی لغت میں ایک لفظ ضع کا ہے اور ایک لفظ نور کا ہے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے زو اور نور یہ دونوں روشنی کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں الفاظ لیکن اس میں زو اور نور میں کیا فرق ہے دونوں میں اہلی لغت لکھتے ہیں کہ زو اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں گرمائش ہو تپش ہو تو اس کو زو کہا جاتا ہے اور نور وہ روشنی ہے جس میں تپش نہ ہو جو ٹھنڈی سی روشنی ہو اس کو نور کہا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو نور ہے اللہ رب العزت نے قرآن کو بھی نور کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے ایک صفت کیا ہے نور ہے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا ہے کیونکہ یہ اسلام کی جو روشنی کی جو ٹنڈی روشنی ہے یہ اللہ رب العزت پہ لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات نور نہیں ہے ذات بشر ہے لیکن صفات میں سے نور صفت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسی طرح قرآن کو بھی اللہ نے کیا فرمایا نور فرمایا نور ٹنڈی روشنی کو کہا جاتا ہے اور زو جو ہے وہ روشنی ہوتے جس میں یعنی گرمائش ہو تو اس کو زو کہا جاتا ہے تو چون کے جہاں آگ لگا دی جائے تو اس میں جو روشنی پھیلتی ہے ساتھ ساتھ اس میں گرمی بھی ہوتی ہے آس پاس اس کی کیا ہے روشنی کے ساتھ ساتھ اس آگ کی گرمی بھی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس آگ کی روشنی نے آس پاس کو کیا کر دیا روشن کر دیا اور اس میں گرمی ہوتی ہے اللہ نے اس کو اس نور کو ختم کر دیا اس سے مراد نوری ہدایت ہے اسلام کے دلائل ہے جو کہ بالکل گرم نہیں ہے کسی کو تکلیف نہیں دیتی اگر ایک آدمی اس کو اپنانے کی کوشش کرے وہ اپنا سکتا ہے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلا سکتا ہے وہ تارا کام فی ظلمات اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ان اندھیروں میں جو کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے کس کو یعنی ہدایت کے راستے کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سومن یعنی انسان کے اندر کچھ قوتیں ہیں وہ جب سلب ہو جاتی ہے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا اللہ رب العزت ان منافقین کی حالت بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گئے ہیں یعنی گمراہی کی وجہ سے یا اس منافقت میں رہتے ہوئے ایسے ان کو اللہ نے بنا دیا کہ وہ بہرے ہو گئے سمن سم سے مراد یہ ہے کہ بہرے ہیں یعنی کام کام ان کے کام نہیں کر رہے کانوں تک حق کی بات نہیں پہنچ رہی وہ کمن اور گونگے ہو گئے ہیں یہ. یہ گونگے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ اندھے ہیں پھر اللہ فرماتے فرحم اللہ جرون بس یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے کس کی طرف حق کی طرف اسلام کی طرف اس روشنی کی طرف یہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے بس انہوں نے منافقت اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے اور اسی پہ انہوں نے چلنا ہے یہ کبھی بھی لوٹ کر اسلام کی طرف نہیں آئیں گے یعنی اللہ اپنے علم کے مطابق یہ بتا رہے کہ ان کے اوپر فیصلہ ہو چکا ہے کس کا گمراہی کا یعنی ان کے اوپر مہر جو ہے گمراہی کی وہ لگ چکی ہے تو لہٰذا یہ ہدایت کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے یعنی ہدایت کا جو دروازہ ہے ان کے سامنے اللہ رب العزت نے اس کو کیا کر دیا یعنی بند کر دیا ہوا اور یہ دروازہ ان کے سامنے کبھی بھی نہیں کھلے گا اللہ رب العزت اگلی مثال بیان کرتے ہیں اوکا سی بن منسما ظلم اللہ فرماتے ہیں یا ان کی مثال ایسی ہے مس علوم کا مسلستہ ایک تو یہ مثال ہے دوسری مثال یہ ہے اوکا سی بن سیب کہتے ہیں بارش کو بارش وہ بارش جو کہ اس کے قطرے بڑے بڑے ہو تیز بارش ہو اور موسلدار بارش جس کو کہا جاتا ہے اس کو سیب کہتے ہیں عربی میں ورنہ عام لفظ بارش کے لیے مطور کا استعمال کیا جاتا ہے سیب موسلدار بارش ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی بھی ہے جیسے کہ مسلدار بارش ہو آسمان کی طرف سے اور اس میں ظاہر بات ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے پھر ہی ظلمات و اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ستارے چاند وغیرہ ابر کی وجہ سے بادلوں کی وجہ سے یہ نظر نہیں آتے اور ان کی روشنی نہیں ہوتی تو اس میں اللہ رب رزت فرماتے ہیں کہ اندھیری رات ہو بارش ہو رہی ہو تو اس بارش میں پھر کیا ہے وہ رادن اس میں بجلی کی کڑک بھی ہوتی ہے رات وہ آواز ہوتی ہے جو کہ گرج کی آواز ہے آسمان کی وہ برقول اور روشنی کی چمک بھی ہوتی ہے اس میں تو اس میں اللہ رب رزت نے فرمایا کہ یہ ان کی زندگی ہے زندگی ایسی ہی گزری ہے ان کی مشکلات میں جیسے کہ اندھیری رات میں بارش ہو رہی ہو تو اس میں چلنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے انسان اس وقت روشنی طلب کرتا ہے اور روشنی کا کیا ہوتا ہے طالب ہوتا ہے کہ روشنی مل جائے اور اس اندھیری رات میں اس مشکل میں میں کسی طرف پکانے لگ جاؤں اور یہاں سے نکل جاؤں کیونکہ زندگی انسان کی ایک سفر ہے اور اس سفر پہ انسان جا رہا ہے جب انسان منافقت میں اور گمراہی میں ہو تو سمجھ لے کہ یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راستے میں چل رہا ہے لیکن وہ راستہ اندھیرے کی ہے اور ساتھ ساتھ اوپر سے بارش ہو رہی ہے تو اس میں ایک تو خطرے کی بات ہوتی ہے راہ دن را کا مطلب ہے یہ کفر کی طرف اشارہ کر دیا کہ انسان حالت کفر میں ہو تو کسی وقت بھی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آ سکتا ہے اللہ کی گرفت آ سکتی ہے رات جو ہے یہ آسمان کے جو گرج ہے اس کے ساتھ خطرات ہوتے ہیں یہ آواز سے انسان کبھی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے ڈر کی وجہ سے ہر بندہ جب یہ آواز سنتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ خوف رہتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وبار اور ساتھ ساتھ کیا بھی ہے یعنی اس کے اندر روشنی ہے روشنی سے مراد یہاں دینی اسلام ہے اسلام کے دلائل ہے انسان، کافر اگر اپنے راستے پہ چل رہا ہے اگرچہ یہ راستہ اندھیرے کا ہے اس میں خطرے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے وہ روشنی کا بھی انتظام کر رکھا ہے اسلام دین اسلام بھی اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے لیکن صرف اور صرف بات کس کی ہے ماننے کی ہے اور سوچنے کی ہے تو اس روشنی سے اگر یہ فائدہ اٹھائے اور اس راستے سے چلنا چاہے تو وہ چل سکتا ہے جیسے جیسے بجلی گرجتی ہے اور روشنی آ جاتی ہے اس روشنی کو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور راستہ طے کر سکتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب یہ ان کی حالت ہوتی ہے جب برق آ جاتا ہے اسلام کے دلائل آ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یج آلونا ان کی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ یہ منافق اپنے اصاب کو اپنی جو انگلیاں ہیں وہ دیتے ہیں اپنے کانوں میں تاکہ ہمارے کان، کانوں میں کوئی حق کی بات نہ اتر جائے یا جلونا دے دیتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں اپنی انگلیوں اصاب جمع ہے اس باون یہ واحد آتا ہے اس کا اپنی دیتے ہیں کہ آزان اپنے کانوں میں ازن کان کو کہتے ہیں آزان جمع ہے اس کی یعنی اپنے کانوں دے ہیں کس وجہ سے مینا سوائے سوائق کی وجہ سے یعنی جو سوائق اللہ کی طرف سے آتی ہیں یعنی سوائق کا مطلب یعنی اللہ ان کافروں کو کیا کرتے ہیں سوائق سوائق جو آسمان سے وہ گرگ چمچ کی آواز ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو یہ اپنی انگلیاں کانوں میں دیتے ہیں ہاں جی جو سڑکوں کی اور رہتے ہیں اور جب اسلام کے دلائل ان کے قریب آ جاتے ہیں تو ان کو نہ سننے کے لیے اپنی انگلیوں کو کانوں میں دیتے ہیں سوائق سے مراد یہاں پہ اشارہ کر دیا سوائق یعنی تاکہ تا کہ ہم مسلمان نہ ہو جائیں یہ اپنی گمراہی میں کیا ہے یہ حضر الموت یعنی ڈر کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنے کانوں کو اس وقت بند کرتا ہے تاکہ یہ آواز مجھے پہنچے نا تو وہ ڈر یعنی مارے ڈر کی وجہ سے یا یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے تو ان کی مثال بھی ایسی ہی ہے گویا کہ یہ دین اسلام قبول کرنے سے کیا ہوتے ہیں یعنی جزکتے ہیں اور تھوڑا سا ڈرتے ہیں ٹھیک جی؟ اور اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں خطرات تو ہیں ان کی زندگی ساری کے ساری خطرے میں ہے اس لیے کہ یہ منافقت اور گمراہی میں چل رہے ہیں تو اللہ رب العزت ان, ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا کسی وقت بھی ان پہ عذاب آ سکتا ہے لہٰذا ان روشنیوں سے یہ کام نہیں لیتے اللہ رب العزت نے یہ مثال دے دی گویا کہ اس طرح انسان جب اپنے میں حق کی بات کبھی بھی نہیں جا سکتی تو اس کو ہدایت کبھی بھی اللہ کی طرف سے نہیں مل سکتی کیونکہ یہ خود چاہتا نہیں ہے اس کے اندر طلب نہیں ہے جب طلب نہیں ہے ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے پھر اللہ فرماتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیں چوٹ مل جائے گی اس چیز سے اور ہم ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا اور ہم ہمیشہ آزاد رہیں گے اپنی مرضی چلاتے رہیں گے لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے وہ اللہ محترین اللہ نے فرمایا کہ اللہ احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کے اوپر یعنی کسی نہ کسی دن اللہ رب العزت نے ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے قبضے میں کرنا ہے کافر اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو چڑوا نہیں سکتا اللہ رب العزت احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کے اوپر یعنی کافر کبھی بھی اللہ کی گرفت سے جان نہیں چھڑا سکتا تو اللہ گیرہ ڈالے گا کس کے اوپر کافروں کے اوپر یہ سمجھتے کہ ہم باغ جائیں گے ہم کیا کریں گے یعنی اللہ کی گرفت سے کہاں نکل جائیں گے لیکن یہ بات نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا ہوا اور یہ اللہ کی قسمیں ہیں یعنی گیرے میں ہیں پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں البرق اب سور یعنی یہ برق قریب ہے کہ ان کی نظروں کو اچک لے یا ان کی آنکھوں کو کیا کر لے اونچک لے جائے گی کیا چیز یہ روشنی بجلی کی جو روشنی ہے یہ قریب ہے کہ ان کو آنکھوں کو نظر کو ختم کر دیں کیوں اس لیے کہ اسلام کے جو دلائل ہے یہ دیکھ نہیں سکتے ان کو اور ان دلائل سے ان کو تکلیف ہوتی ہے فرماتے ہیں قلما ابا الحم مشی جب بھی اللہ تعالی اس بجلی کی روشنی تھوڑا سا روشنی کر لیتا ہے ان کے آس پاس مشعفی اس میں تھوڑا سا چل پڑتے ہیں اس سے مراد <تصفح> ہے کہ جب ان کو اسلام کی روشنی ملتی ہے اور ان روشنی کی طرف یہ آنا چاہتے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے چلنا چاہتے ہیں تو واپس ہو جاتے ہیں کفر کی طرح کیونکہ ان کے خواہشات نفسانی ان کو اجازت نہیں دے رہی کہ یہ کیا کریں یعنی اسلام لے جب اس طرح معاملہ ہوتا ہے وہ عید ازلم جب اللہ رب العزت ان پر پھر اندھیرا کر لیتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ پھر مائل ہو جاتے ہیں کس کی طرف اسی جگہ پہ کڑے رہتے ہیں یعنی پھر اسلام کی طرف آگے بڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی اللہ فرماتے ولو شاہ اللہ وابسم اگر اللہ چاہتے اگر اللہ چاہے تو ان کے جو سنا ہے اس کو بھی ختم کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور ان کی آنکھوں کی نظروں کو اللہ ختم کر سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سما کی طاقت بھی دی ہے اور بصارت کی طاقت بھی دی ہے لیکن یہ لوگ سما اور بصارت کی طاقت سے کام نہیں لے رہے حالانکہ ان کو اس سے کام لینا چاہیے حق کو دیکھ کر قبول کریں حق کو سن کر قبول کریں لیکن یہ کرتے نہیں ہیں اگر اللہ چاہے تو ان کا سما کو ان کی کی طاقت کو اللہ ختم کر سکتا ہے ظاہ اللہ سے مراد اس کا ختم کرنا ہے اللہ رب العزت اس کو مٹا بھی سکتا ہے ختم کر سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھر کیا ظلمات میں رہے اور ان, ان کو بالکل طاقت نہیں ہوگی کس کو حق سننے کی یا حق دیکھنے کی اللہ رب العزت فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور قدرت رکھنے والے ہیں اللہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے اللہ قادر ہے اس چیز پر ان کو ہمیشہ کے لیے گمراہ کر دے اور افسان کو گمراہ کر دے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے دل ہے یہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نہرحمان انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں اس طرح اس کی قدرت میں ہیں یو قلح کئی اللہ رب العزت اس دل کو جس طرف چاہے اس طرف پلٹا سکتا ہے اگر اللہ چاہے ہدایت کی طرف پلٹا دے تو ہدایت کی طرف پلٹا سکتا ہے اگر اللہ چاہے ہدایت سے گمراہی کی طرف چاہے پلٹا دے تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ کر سکتا ہے اسی وجہ سے ہم جب بھی دعا مانگے ہیں تو اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگتے ہیں ٹھیک اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے کس پر دینی اسلام پر اور اس پہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ثابت رکھے ورنہ تو اللہ قادر ہے اس چیز پر کہ اللہ کس کو کہاں سے کہاں پھینک دے اور کس کو کہاں سے کہاں لے جائے ہاں ہے گمراہ تو اس کو ہدایت دے دے ہدایت یافتہ آدمی ہے ہاں اس کو اللہ گمراہ بھی کر سکے دنیا میں کئی بڑے بڑے کافر مسلمان ہو چکے ہیں قدیمہ پڑھ لیا انہوں نے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ اچھے خاصے مسلمان ہوتے ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں یہ چیز اللہ کی قسمیں ہیں ہاتھ میں ہیں اللہ کے اختیار میں ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ قرآن کریم جب بھی ان کو کفر اور فسق کرنے کی کیا فرماتے ہیں وہ سناتے ہیں اللہ رب العزت نے یہی فرمائے و لو شاہ اللہ وسلم و رحم یعنی قرآن کریم وہ سنائے کہ کفر نہ کرے فسق نہ کرے اس میں یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے تو ان باتوں کو یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تیار نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں یہ یج الحمی عظانی تو یہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں حق کی بات نہیں سنتے تاکہ ہم عذاب سے محفوظ رہیں ہمیں تو بات سنی نہیں اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے میں لے چکے ہیں یہ بات سنے یا نہ سنیں وہ کو سنے یا نہ سنے تو ان کو عذاب جب اللہ دینا چاہے تو ویسے بھی وہ آنے والی ہے اس عذاب سے یہ بچ نہیں پا رہے اور نہ بچ سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ان کی کیا ہے ایک غلط فہمی ہے کہ ہم کان بند کر لیں گے ہاں جی جو وہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حصق پر کفر پر وہ سناتے ہیں ہمیں تو وہ ہم سنیں گے نہیں جب نہیں سنیں گے تو ہمیں عذاب نہیں آئے گا لہٰذا یہ ان کی کیا ہے غلط فہمی ہے یہ غلط انہوں نے ایک دلیل بنا لیا آپ چاہے وہ ایک سنے یا نہ سنے لیکن اللہ کے احکامات کو نہ ماننا یہ خود عذاب کو پکارنے والی بات ہے عذاب کا انسان کیا بن جاتا ہے مستحق بن جاتا ہے فلاح و قرآن کریم ان کی اصلاح دیکھ دیتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے لیکن اس کے سننے سے یہ اپنے کانوں کو بند رکھتے تھے تاکہ ہمیں یہ سننی نہ پڑے جب نہ سننی پڑے تو ہم اللہ کے عذاب سے کیا بن جائیں گے محفوظ بن جائیں گے حالانکہ حفاظت اللہ کے عذاب سے ایک چیز سے نہیں آتی بلکہ اس کے لیے انسان کو تابیدار ہونا چاہیے اسلام کو قبول کرنا چاہیے اور جو اسلام کے دلائل ہے حقانیت ہے اس سب کو ماننا پڑے گا تب الہی عذاب سے انسان بچ سکتا ہے ورنہ اگر حالت کفر میں ہو اور کفر کو مستمر رکھا ہے تو اس لحاظ سے اس کو یعنی بچ بچنا اور بچت ملنا اس کو بڑا مشکل ہے تو اللہ رب العزت اس طرح یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں اور یہ دو مثالیں اللہ نے بیان فرما دی کہ دین اسلام کی دلائل کی اور ساتھ ساتھ کفر کا جو اندھیرا ہے تو اس میں رہتے ہوئے تو انسان کو کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی جب اسلام کی روشنی آتی ہے اور اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تو لہٰذا یہ کفر میں رہنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کفر میں, اس میں ان کو معاف نہیں کرے گا اللہ نے ان پر احاطہ کر رکھا ہے اور یہ جان اپنی بچا نہیں سکتے لہٰذا یہ اللہ کی کسی نہ کسی گرفت میں یعنی عذاب میں یہ مبتلا ہو سکتے ہیں اگر اللہ نے ڈیل دے دی, دی دنیا میں ان کو عذاب نہیں دیا تو روز اقامت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا تو ان کے پکڑ روز اقامت میں کیا ہے یہ تو کیا ہے سو فیصد سچی بات ہے کہ روز اقامت میں اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا ہاں دنیا میں اگر یہ معافی مانگے توبہ کرے اسلام کی طرف آ جائے اور ہدایت قبول کرنا چاہے تو ان کے سامنے دروازہ کھولا ہوا ہے کیونکہ توبے کا دروازہ موت تک انسان کے سامنے یہ کھولا ہے موت سے پہلے پہلے موت کے علامات شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ غفور رحیم کفر سے چاہے کرے چاہے گناہ کبیرہ سے توبہ کرے تو اس کے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن جب مرنے کے بعد یا مرنے کی علامات شروع ہو جاتے ہیں جس کو حالت نظر کہتے ہیں تو اس وقت اگر توبہ کرتا ہے تو یہ دروازہ توبہ کا بند ہو چکا ہوتا ہے اس وقت پھر ان کے توبے کو اللہ قبول نہیں فرماتے اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح سمجھ نصیف فرما دے اور اللہ اپنے سراۃ مستقیم پر چلانے کی توفیق دے دے باخر الحمد رب اللہ رب العالمین علمتنا وعلمنا ما طلام وزدنا علم